جواب نبر صلی اللہ صلی اللہ علیہ فنسی مت کی رو خانیوت کے دو نوکی مشرکی نو اسکے دو داری مشکونہ منگو پیدا راستفاقی بانی فراعی بزارک آلہم عیات بنا بانو ایبیر آیات دارک آلہم ازا اسے ماد دیلو کھز مشرکی نو فدیبانی حضرت اللہ خبان حضرت محافظتا محمد صحیحب اللہ عقبرا نا عبداللہ ابن عبداللہ عبداللہ ابن زبرین عنا بیو بیدکار مسلم عنا بیسان عبداللہ شریع نو صلی تو بیرہ سنان چمنگا گاون دا دل کتاب انجا رحل کتاب مقصد کتاب اور اگیب خلو کٹو کی خن دران اس کی خلوق کی مسمل حاصل داری کی نجاسات مستمل کی خدم دے شراب دی اس کی بخلو کی شراب امنگ سنوں لوکن سو گدا استعمال کروں سر اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ان بج تم گئے گئے شریخیر مدر گئے شری کی استعمال فر جاسا در خزوہ مانا کا ویزی بات تک استعمال شربو بلما ویج وہ